بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس سے پلندرانہ اقبال آج دس جولائی انیس سو اڑسٹھ کو شام کے پانچ بجے پھر یہاں جمع ہوئی چھتیس بی گلبرگ میں جوید نامے میں ہم آج چھتیسویں صفحے سے شروع کریں گے جہاں, جہاں دوست اپنے تین سوالات کے جواب سننے کے بعد خود یہ بتاتا ہے کہ اس کے شکوق کیا ہیں اس کی مشکلات کیا ہیں اور اس کے بعد وہ ان مشکلات کا حل چاہے گا اور یہ حل جب اسے ملے گا تو پھر وہ ہندی سنسو کے متعلق نو باتیں یہ کچھ کرے گا میرا خیال ہے کہ آج یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی ہندی فلسفہ ان کے یہاں کی ہر چیز کی طرح عجیب قسم کا پیچیدہ ہے اور بڑا ہی ایبسٹریکٹ ہے ہندوؤں کے ہاں بالکل اربوں کے برقس ارب ہر چیز محسوس ٹھوس اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے وہ جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا ہے کہ ان کے ہاں شعور کا لفظ جو ہے جی اربوں کے ہاں شعور کا لفظ جو ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے لیے آتا ہی نہیں ہے پرسپچل نالج کے لیے آتا ہے بزری ادرا بزری حواس کو وہ شعور کہتے ہیں ہمارے ہاں شعور کا لفظ جو ہے بالکل دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اربوں کے ہاں شعور کا لفظ جو تھا وہ بزریہ حواس ادراس جن چیزوں کا ہوتا تھا وہاں یہ شعور آتا تھا اور جیسا کہ میں نے یہ راتی میں پچھلے درس میں یہ کہا تھا جہاں یہ چیز آئی امین ناتھ میں یور و آمن نہ بلائے یوم لاسر و ماہوں دینہ آمن ہوں ماں یشن تو وہ ماں جو تھا یہ چیز اور میں نے کہا تھا کہ آگے یہ بات قرآن نے خود ہی واضح کرتی اس لیے کہ سیخ تو ڈوبے ہند ہو تو جو قلب کی بیماری ہے نا وہ شعور کے ذریعے اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی لیکن اس کے بعد ہندی فلسفہ جو ہے سارا ایبسٹریکٹ چلتا ہے یہ تھا کوئی چیز یہ محسوسات کے اندر لاتے ہی نہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک کو مادہ یہ کنکریٹ ولڈ جو تھی وہ قابل نفرت تھی اس کے تو پاس نہیں انہوں نے پھٹکنا تھا اس لیے ان کے یہاں کا فلسفہ جو ہے سارا ایبسٹریکٹ فلسفہ ہے اس لیے اس میں بڑی گتھیاں اور پیچیدگیاں اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک کسی مسئلے کے متعلق بھی کسی نتیجے کے اوپر یہ لوگ نہیں پہنچے آپ دیکھیے یہاں دوست کہتا ہے وہاں اس نے یہ کہا تھا نا کہ شرف ہکرا دی دو عالم رانا دی نے یہ چیز کہی تھی کہ یہ میٹا میٹافزکس کے پیچھے تو لگے رہے یہ منڈین وڈ جو کنکریٹ کی ہے اس کے متعلق انہوں نے کبھی نہ سوچا یہ چیز اس نے کہی تھی اب اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ بر وجود و برعدم پیچیدہ اسکرق کی اسرار راگ کم دیدہ اسک یہ فارسی میں یاد رکھیے کام جو ہوتا ہے عام طور پہ نسی کے ہی معنی میں آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا دیکھا ہی انہوں نے اس کے معنی ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے اب اس نے بات کہی ہے یہاں جی کہ مشرق جو ہے وہ اس پیچیدگی میں الجھا ہوا ہے وجود و عدم سارا ان کے ہاں کا جی یہ جو فلسبہ ہے یہ ان دو لفظوں کے اندر ہے اور یہاں سے ہی اقبال کا جو ارتقال ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے جی پورا ہندوستان کا فلسفہ وجود و عدم کے مسئلے میں پیچیدہ جسے کہتے ہیں الجھا ہوا ہے یہ اس کے اندر الجھا ہوا ہے ان کے یہاں نائن اسکولس آف تھاٹ کہہ لیجیے ان کو ان میں سے چار جو ہیں وہ ہیں ناستک ناستک جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہو گئے اگنگا ان میں سے چار جو ہیں ساختک بدھ مت جین مت اور چار وقت. چار وقت دئے یہ چار ان کے یہاں کے اسکول جو ہے یہ ادم کے ہیں یہ خدا کو مانتے نہیں پانچ ان میں سے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں نیا شک ویشک یوگ مانتا چارو اور پانچویں حقیقت میں میدمان مہمان سے دو شاخیں ہیں اتر مہمانسا اور پور مہمانسا لیکن بارہ میدانسا یہ اسکول آف تھاٹ ہے پانچواں ہے ان کے یہاں ویدانت جسے وید انت کہیے وید انت سے انہوں نے ویدانت بنایا ہے یعنی ویدوں کا جو انتہائی علم ہے وہ اس کے اندر آ گیا یہ ہے ان کے ہاں کا وحدت وجود یا پینتھیزم اچاریہ اس کا سب سے بڑا ایکسپونیٹ ہے اس کے بعد رامانوج بھی اس نے بھی بہت کچھ لکھا لیکن ابتدا اچاریہ نے کی سارا تصوف ان کے ہاں کا اس ویان سے چلتا ہے اچھا تو گویا ان کے ہاں جتنے سکول آف تھاٹس ہیں ان کے ہاں عدم اور وجود ہی کی ساری بات ہے یہ ساری ان کے ہاں کی آپس کی لڑائیاں اسی کے اندر کی اچھا یہ جنہوں نے وجود کو تسلیم کیا ہے ایٹ زیرو ایٹ ڈبل وعلیکم السلام خاصا جی شکریہ سرماجی یہ ہے کچھ ایک امید کا میں ان کو دیتا ہوں ٹیلیفون یہ جنہوں نے ان میں سے جو وجود کو مانتے ہیں عدم کے قائل نہیں ہے ان کے یہاں وجود کی تین قسمیں ہیں ایک تو ہے پرم آتما جسے پرماتما کہتے ہیں پرم آتما روح پل دوسرا ہے جیو آتما آتم لائف کے ساتھ یہ جس کو انسان کہتے ہیں بلکہ یہ جتنے بھی زی حیات ہیں ان کو یوں کہہ لیجئے تمام زی حیات اور تیسرے ان کے یہاں پرکرتی ہے جس کو ماددہ کہ بس یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ پھر یہ جو تین ہیں ان میں سے کون پھر واقعہ موجود ہے اور کس کا وجود محض سراب اور نایا اور دھوکہ ہے یہی یعنی پہلے تو خود خدا کے عدم وجود کے متعلق وہ بات چار ایک ایکڑ پانچ ایک کر جو وجود کو مانتے ہیں ان میں سے پھر یہ بات ویدانت نے आगे इनके ان کے یہاں آسن میں فیصلہ ہی کر دیا کہ وہ وجود جو ہے وہ پرماتما کا ہی ہے باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا وجود ہے ہی نہیں وہی وہ چیز جو چلے آ رہے ہیں سارا یہ پڑھتے ہوئے یہ ان کے یہاں کا ویدانت ہے جس نے یہ باقی اسکول جو ہیں ان میں سے مانتے ہیں یعنی وہ جو ناسٹک ہیں وہ تو مادہ یا پرکتی کو بھی قدیم مانتے ہیں انٹرنل مانتے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن ان میں سے بھی گویا مانتے ہیں کئی تینوں کو مانتے ہیں اور ویدانت جو ہے جس کا اثر ہے ان کے اوپر وہ بہر حال خدا کو واجب الوجود مانتا ہے باقی جتنے وجود ہیں ان کو خدا کا اکثر یا کرتا مانتا ہے یا ان کو شراب یا دیتا ہے اب آپ دیکھیے میں نے جو کہا تھا نا کہ اقبال دو لفظ کہتا ہے اور بات کتنی کر جاتا ہے یعنی اتنی چیز اس نے کہی ہے کہ یہ مشرق الجھا ہوا کس پیج کے اندر ہے بر وجود و برعدم پیچیداس سارا ان کے یہاں کا فلسفہ ہے ہی اسی لاس میں یعنی اس سے آگے کوئی اور لاس ہی نہیں ان کے یہاں ساری بات اور اس کے باوجود سورج ہے کہ مشرق کی اسرحلہ کم دیدا تو اس کے بعد بھی پیچیدہ ہے تو سے کچھ بھی نہیں ہے بنا بنایا کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ مشرق کی تو یہ ہے یعنی اقبال نے رعایت رکھی تھی اس کی یہ کہہ کہ, کہ شرق ہاکرا دید و عالم دار اور کرنا مہتوا دی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے ہٹا دی والی بات جو ہے ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان مسائل میں پیچیدہ ہے اور مشرقی اثرار رہا کون دیدا آپ الجی ہوئی ہے ہندو کے اندر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ایسا اچھا لیکن اقبال ہے نا جی یہ امیدوں کا شہزادہ ہے یہ کسی مقام پہ یہ مایوس ہوتا ہی نہیں اب یہ یہ اتنی مایوسانہ چیز تھی اس نے یہ خود کہا کہ یہ ابسٹریکٹ تھنکنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں میٹا فزکس میں الجھے ہوئے ہیں انہوں نے حق کو دیکھا ہے عالم کو دیکھا ہی نہیں ہے اس وشو متل نے مقابلے میں کہا کہ دیکھا ہوا خواب ہے ان لوگوں نے الجھے ہوئے ہیں آج تک اثرات تو ان کی سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے تو اس کے بعد مایوسی ہونی چاہیے تھی نا لیکن آگے دیکھیے یہ ما اصلا جزنیسٹ جانم از فردائے رو نو نیب میں ہم آسمان کے رہنے والے یہ جو سٹرگل ہے ایگزٹینس کی زمین کی اس میں امن حصہ تو نہیں لے سکتے ہمارا کام تو یہاں اوپر بیٹھے ہوئے صرف دیکھنا ہے لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس مشرق کے متعلق ہم اس کے مستقبل سے مایوس نہیں سن بتیس میں یہ کہہ رہا ہے یہ سب مشرق کے مستقبل سے مایوس نہیں دوش دیتم تم برفراز کشمرود داس ماں اپرشتہ اے آمد فروغ کل میں نے دیکھا یہ کہ وہ جو پہاڑ ہے کشمرود اس میں سے ایک فرشتہ سے چلا رہا تھا اب نگاہش ذو کے دید آرے چکید نگاہوں کے اندر اس کے زو کے دید چمک رہا تھا کسی شے کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑے ہی زو کو شوق سے دیکھ رہا تھا جز بصور ہاتھ دانے ماں ندی اور وہ اسی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑے ہی زو کو شوق سے دیکھ رہا تھا <تصفح> تو گویا یہ تھی اس قابل اس میں کوئی ہے کی نظر آئی کہ قابل توجہ تھی اس کے گفتمش آز محرما راز مقوش تین اندر آ کے خموش اور اس کے بعد ایک تھوڑی سی تند ہے ایسا کیا یہ تو نہیں ہوا کہ از جمالے زہرائے بےگداختی اور دل بچاہ انداز تھی کہیں وہی فسانہ تو نہیں تو رہا جا رہا جو بابل کے فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا تیرا دل بھی کسی زہرہ کی زلفوں میں تاثیر تو نہیں ہو گیا کہ چلا ہے ادھر دیکھتا ہوا تیرے بھی جی آ رہا ہے کہ بابل کے تمبر کی طرح منہ لٹک جائے کیوں کی واقع ہے نا <laughs> ہنگام طلوعِ خالص میں مشرقہ بیدار آف تاب تازہ او را دار بارس لال ہاؤ اور سنگ راہ آئے بروں یوسفان او ز چاہ آئے برون کیا خوبصورت علمی ہے کیا خوبصورت علمی رست خیزے در کنارش دیدا آن، ہوں لرزا اندر کو خارش دیدا ہوں ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے کیا بات ہے اس کی یہ اس سے بھی دو سال پہلے کی بات کہی ہوئی ہے تو کی ہے رخ بندک از مکاؤ میں آجری وہ گاڑ چلا گیا اس نے اپنا گوریا بیس کر लिया لیا ہے سنگت راشی کا جو زمانہ اس کا تھا تاش ودھ خود درد کے بت گری خود گر خود گر تاش ود خود گر ز ترک کے بت گری بڑی خوبصورت بت گری کو چھوڑ کے خود گری اختیار کرے اس کے لیے اس نے حاضری سے بوریا وستر مان لیا ہے. آن اے خوشا کے جانے او تبیب اب گلے خود خیش راب آرشیاں را سبھاں سارے چوں شبد بے داؤ چشمے ملتے مل <تصفح> تیرے ہندی انت کے دم در کشی ان کے یہاں کا جو سارا یوگا وہی ہے دم در والی بات باز در من دی <laughs> ایسی خوبصورت فلمیں بن کرتی ہیں اک کے یہاں دی ہے بیتابا بےتابانا کیوں اب کچھ سوالات اس کے دل میں آ رہے ہیں اب وہ اس سے پوچھ رہا ہے اب یہ دیکھیے اس شخص کا ایجاد دو لفظوں میں سوال ہے دو لفظوں میں جواب ہے گفت مرگے اکت گفت ہر کے فکر ہ یہ ہے ہےک بال یہ ہے مقام جہاں اقبال بال کے نظر آتا ہے اقبال ہے کیا یہی چلا آ رہا ہے گفت مرگ انت گفتم ترکے ذکر وہی کو چھوڑ دیجئے مرگ کل سکر کو چھوڑ دیجیے مرگ آپ ذکر یہاں رہی ہے گفت تن اس کا فلسفہ گفتگو کے رات از درد راہ واہ وا. کہتا حقیقت میں تو یہ نفس ذات روح یہی تھی یہ جو چلی ہے نا تو سفر تھا لمبا رستہ تھی کچا تردے تردے توڑے رنگیاں ہاں ہاں یہ والی ایک بات واک یعنی کتنی مشکل چیزیں ہیں کس آسانی خوبصورتی سے کس خسم سے رانائی سے باب کیا جاتا ہے یہ آسان بات نہیں ہے یہ چیزیں بچے سے یہ خاص گفتگو گفتم کے زیادہ گرد را گفت جان گفتگ کے رمض لا اب یہاں وہ بات آ گئی صاحب رمض لا لا میں نے کہا ہے نا کہ تصوف میں جا کے لا موجود و ال اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی موجود لا الا کے ماں اگر لیں تو بات بنتی نہیں آ یہ لا جب ان کے یہاں لینا چاہیے تصوف میں تو ہمیشہ اس کو لا موجود اور الہ لینا چاہیے کہ یہ رمز ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے تو جان جو ہے ذات جو ہے روح جو ہے اس کو تو مستقل بزدار الگ مانتے نہیں ہے نا یہ تو وہی روح خدا بندی ہے نا. تو اب یہ جو چیز ہے لا الہ یعنی لا جدہ عبد اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کی رمض ہے اس کا راز ہے وہ بجائے خیش اپنا وجود نہیں رکھتی وہ تو وجود خدا ہے خدائی ہے اپنی کتنے واد وجود ہے نا وہ تو عقل نہیں ہے نا گفت آدل گفتم از اصرارے اوسٹ چلے اب آ گیا نا وجود وجود ہماسٹ یہ اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ تو اقبال نے اپنے بہت مقام پہ کہا ہوا ہے آدم کے متعلق کے یہ اس کے راس ہے اور میں ہی تو ایک راستہ سی نئے کائنات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی پاش کر دیا میں ہی تو ایک راستہ سی نئے کائنات میں تو گفت آدم گفتم از اثرار روس گفت عالم واہ واہ گفتم او خود روبروس یہ خود روب روس میں کہتا ہوں اتنی گہری بات ہے یہ جو کہہ دیا ہے یہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ماسوسات سے متعلق ہے یہ تمہارے آواز نے تمہارا احساس ہے جو یہ آدم عالم کو عالم بنائے ہوئے یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہ تمہارے احساسات کی پیدا کرتا ہے تمہارے حوال کی پیدا کرتا ہے یہ محسوسات کی چیز ہے تمہارے اپنے ہی سیلف کی ریفلیکشن ہے یہ جو عالم ہے یہ تو اس طرح اس کے علاوہ ایگزٹ نہیں کرتا یہ وہی چیز ہے جو بار بار یہ کہہ گئے ہیں غالب نے اگر کہا ہے تو اس نے اپنا انداز ہے کہ عالم تمام ہلکا دام خیال ہے میں چونکہ امیجن کرتا ہوں اس واسطے یہ عالم وجود میں آ جاتا ہے یہی چیز ہے جسے اقبال نے اپنے ہاں کہا تھا کہ این جہاں چیز سنم خانہ پنڈارے میں اور یہ تو آپ کو پتا ہے نا یہ سنم خانہ بت گانا بناتا ہے عالم کو تو این جہاں چیز سلم خانہ پنڈارے میں یعنی میرا جو تھاٹ ہے یہ اس کا کریٹ کیا ہوا ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزٹ آبجیکٹولی یہ ہے نا ان کے یہاں کا تصوف جو سارا ہے کہ اس کا تو وجود ہے ہی نہیں انسان کی ذات جو ہے اس کا صرف وجود مانتے ہیں لیکن وجود اس کا ممکن الوجود ہے واجب الوجود نہیں ہے یہ ان کی اصطلاح ہے نا کہ وہ جو وجود ہے حقیقت میں وہ تو صرف الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے وچ ایگزٹ ان ریلٹی وہ تو ایسنس آف گاڈ ہے صرف. یہ جو انسانی روح ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے تو روح کو تو یوں ختم کیا باقی رہا یہ سارا میٹر اور میٹر جو ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزٹ آبجیکٹولی یہ ہمارے تخیلات کا پیدا کرتا ہے یہ ہے جی سارا ان کے یہاں کا پلیٹونک فلاسفی اس کو کہیے اور تصوف کی بنیاد کہیے بس یہ اتنی چیز ہے یہاں چیز صنم خانہ کنندارے منم یہی چیز ان کے ہاں جو ہے جو ایک ضرب کلیم نے اس میں لکھا ہے کہ پلس میں دودھ و آدم جس کا نام ہے آدم خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن زمانہ صبح عزل سے رہا ہے مح سفر مگر یہ اس کی تگو دو سے ہو سکا نہ کوہن اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود عضرت انسان نہ روح ہے نہ بدنگا کوئی کبھی تو یہ یہاں تک تھا کہ ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے یہ اس کا فلسبہ تھا چلو ٹھیک ہے تو ہے تو صحیح نہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تیرے بخیل ہے سنم خاندان خانائے پندارے انسان ہے اور آگے بڑھ رہا ہے یہ تو نہیں ہے وجود حضرت انسان روح نہ نا بدل اس لیے نہیں ہے کہ میٹر ڈز ناٹ ایگزٹ روح اس لیے نہیں ہے کہ روح کا الگ وجود مان لیا جائے تو یہ کہتے ہیں شرک ہے کس واسطے وجود تو صرف روح خداوندی کا ہے انسان کی روح کا بھی وجود نہیں ہے چل دو ہاتھی ہے جلپا موقع یہ الگ کھول کے کہہ دوں گفت عالم گفت روح خود روبروس روبروس کے لیے میں سمجھ لیجیے کہ وہ تو صرف تمہارے حوال کی پیدا کردہ چیز ہے جو تم سامنے آتی ہے وہ ایگزٹ نہیں کرتا ان ریالیٹی گفت این علم آ گیا ان لا قلعہ کے پیچھے گفتگم کے پوسٹ یہ تو چھلکا ہی چلکا ہاں جی بھومی کہ اندازہ نا منز فورہ مفضرہ بدلاشتم پستخا پیشے سزا انداز قرآن کا مقصد تو ہم نے لے لیا یہ جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے ہو یہ تو اسماری سے جوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو تم اٹھا رہے گفت ہی علم و ہنر گرفتم کے پوسٹ گفت حجت چیز دلیل کیا ہے برہان کیا ہے حجت جو ہے علم و ہنر نہیں ہے علم کو وہ حجت ہی قرار نہیں دیتا تو ہے کیا گفتگم روئے دوست عرفان بار پر میں اس کو دے ہاں جی کرتے نہ جی اجرم نے دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے کس چیز سے تم کسی کو ثابت کر سکتے ہو تو علم سے ثابت کیا جا سکتا تھا دلیل تو علم ہی ہوتی ہے لیکن یہ فکر اور انٹلیکٹ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں نا دلیل وہ تو کہتے ہیں کہ پائے استدلیا چوبی اور پائے چوبی سخت ہے تم کی بات اس لیے ان کے نزدیک دلیل علم نہیں ہے تو دلیل کیا ہے دلیل روئے تو اس جس نے دیکھا ہے اس کو بس وہ ہے دلیل کہ جی ہم دیکھی ہوئی کہتے ہیں کلندر ہار کے گوئے دیدا گوئل ان کے یہاں ہے یہ کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کہتا دیدا گوئل دیکھی ہوئی بات کہتا ہے اب یہ ان کے یہاں چیز ہوگی آگے اس کو واضح کر دیا گفت دینے گفتم گفتگم سنیل عام لوگوں کا دین دی جو ہے یہ صرف سنیل ہے گفت دینے آرفا گفتم کے دین یہ دن ہوتے ہیں اگلے دیدی جیسے ہوتے ہے کہیں قرآن میں لفظ نہیں آیا تھا کس عرفان خدا کا ہر جگہ ایمان کا لفظ ہے کہیں نہیں آیا تابعا. یہ لیا وہاں سے تاغ بنا دیا جی. یہ دین عامیہ ہو گیا یہ سارا دین ہمارا سارا شہید ہے یعنی ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے صرف سنتے ہیں اس یہ سنید جو ہے یہ سنی اللہ تونید ہو گیا مزدر شنی سنن مظاہرہ سنی المدر تنظاہر تنی ال کلامز جانور کیوں نہیں کیوں کرے دل نش بر <laughs> <laughs> <laughs> من خشوت انہوں نے سوٹا لاؤں ڈائیاں پنگیر بیٹھے آئیں گے سارے اے باری آئے تو نو سخن از آر پہ نو سوشن لپیٹے ہوئے نو تہ ہاں تہ دوس میں کہتے ہیں جل کے دوتا آپ نے دیکھا ہوا ٹیوں لپیٹی ہوئی دو ہی ہوئی اب یہ تار گیا بھی آ ذات حق را نیسٹ عالم حجا یہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے خدا کے ذات کے راستے میں یہ پردہ نہیں ہے اب آ تھا آگے وہی وہ تشویر سارا سے تشویش ہے جلتا تشویش بڑی مزیدار ہے ووٹر آ ہائ نہ درد نقش آب کہتا ساحل پہ کھڑے ہوئے تم پانی کو دیکھ رہے ہو تو اس میں تمہارا اکثر جو ہے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی چیز اور ہے یہ اس وقت تک ہے جب تم ساحل کے کیوں پر کھڑے جب کیا پانی گن کی تمہارا اکثر جو ہے تمہارے راستے میں خائل نہیں ہو سکتا یہ تمہیں اس وقت تک غیر سامنے نظر آتا ہے کہ جب تک تم ساحل پہ کھڑا ہے جب اس کے مارفت کے دریا کے اندر ڈوب جائے گا تو, تو اس ڈوب جانے سے جو تم دیکھے گا کہ جو تم نے سلام لگائی تو یہ جو عکس تمہارا ہے یہ وہاں سے بالکل میڈ ہو جائے گا یہ تو, تو کنارے میں کھڑا ہے تو یہ تمہیں نظر آتا ہے اس کا وجود اس لیے ہے کہ تو اس کے اندر نہیں ڈبتا اس کے اندر جا کے جو ڈب جائے تو یہ تمہارا اکثر باقی نہیں رہے گا اس لیے یہ عالم جو ہوا یہ نقش بار آگ ہوا دریا میں ہاس میں سمندر میں پہاڑوں کا درختوں کا آسمان کا دیا کے تیوہار تو اس لیے یہ سارا عالم جتنا بھی ہے یہ تو ہے پانی میں جیسے اکثر نظر آتا ہے یہ چیزیں تجھے ایسے دکھائی دیتی ہیں کہ صاحب یہ تو اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے میں اگر اس میں کودا تو اس اسے ٹکرا جاؤں گا یہ درخت ہے یہ کانٹے دار ہے اس میں وہ لگ جاؤں گا تو کہتا ہے یہ تمہاری بھول ہے کنارے پہ جب تک تو کھڑا ہے تیرے راستے میں ہائل نظر ہے یوں ہی تو اس میں کودا تم دیکھو گے کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے یہ باقی نہیں جائیں گے تیرے راستے میں یہ ہائل نہیں ہوں گے ہے نا ایک کشمیر سے معاملہ ہو دو میں زیادم اندر آل دیگر خوش تاش شباب دیگر آئے بدر ات آپ کو معلوم ہے ایک بار میں یہ کہا ہوا پہلے وہ ایک دفعہ اور پیدا ہونا پہلا پیدا ہونا وہ تھا اور دوسرا پیدا ہونا یہ ہے پیچھے یہ پندرہ صفحے پہ دیکھ لیجئے یہ نیچے کی دو سطح پندرہ سفے پہ ضرور جستن دزادن می تمام بند رہا خود کشادن می تما لیکن ای دادن نہ آز آب و گلس <تصفح> یہ ہے نیا پیدا ہونا جو ہے وہ ہے جس سے یہ سب نئی چیزیں پیدا ہوں گی یہ آگے ہے آگے مجبوری تھیں از اختیار وہ پیدا ہونا جو تھا وہ مجبوری کا تھا یہ اختیار کا ہے باہر آ گئی آج اکے با گریا ہے یہ سارا کچھ اس نے زادن کے متعلقات ہے نا یہ وہی زادن ہے زادن اندر عالم دیگر شباب دیگر آئے مدست وہاں جا کے پھر ایک نیا شباب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گے وہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا کہ حدیث اس جلت کے اندر سب جوان ہوں گے تو یہ وہی سے یہ چیز ہے ان کے ہاں کہ یہ زادن نو جو ہے اس میں پھر شباب واپس آ جاتا ہے زندگی میں یہی ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر گیا ہے ہندوؤں کے یہاں بھی یہ چیز ہے یہ تو سائیکل پہ مانتے ہیں نا نیا جو ان کے یہاں جنم ہوتا ہے تو اس نئے جنم کے اندر دوبارہ امکان ہو جاتا ہے پھر شباب حاصل ہونے کا بوڑھا مر گیا بچہ پیدا ہوا تو پھر ایک موقع ہے نا اس کے بعد لئے شباب کا اس لیے یہ شباب کو لیتے ہیں ہمارے یہاں دوبارہ یہاں تو نہیں لاتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں لیکن سب جوان ہوں گے تیسرا جی حق ورائے رائے مرگو این زندگی بندہ کیوں نہیں رہے نمی دانت کے چیز یہ ہے ذرا اس کے اندر یہ مکمل تھا یا یہ شیپ صاف نہیں ہے اس کو ذرا صاف یوں پڑھ لیجیے گا خدا جو ہے وہ تو حق جو ہے وہ ورائے مرد ہے وہ تو مارتا نہیں ہیوں لا یموت وہ اینے زندگی ہے الحیو ہے اچھا کہتے ہیں کہ یہ بندہ مارتا کیسے انسان کیسے مارتا ہے اگر جو ہے نا نمی دانت کے چیز اس کو یوں پڑی ہے کہ چون بندہ نمی دانت کے حق چیز بندہ دنگی جب انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اس وقت انسان مرتا ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے تو پھر یہ مرتا ہی نہیں کیونکہ حق تو ہی اللہ ہے نا. اب آگے چل کے یہی جو موت ہے اس کو خدا کے مقابلے میں انسان کی ایک برتری قرار دے جاتا ہے گرچہ کے ماں مرغانے بے بالوں پرے ایسے ہم پرندے جن کا بالو پر بھی نہیں اڑ نہیں سکتے آج خدا دار ان میں مرگ افزو کریں خدا نہیں جانتا بات کیا رہتی ہے ابھی جان لیں ایس واسطے نل بادے ہاں جی کو نہیں جان ہاں جی. سڈے ادو اگاں گئے سڈے باہر چلیا ہوئی ہوں اداس سے گئے ہم اصھ بول سکتے آ جھٹ بول سکتے یہ چیزیا نے مولوی نے یہ کہا کہ تم جو کہتے ہو بول سکتا نہیں ہے یہ تو عدم قدرت کی اوپر آگے بات کہ وہ قادر مطلب نہیں ہے آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر سب کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابوں کے اس کے اوپر کہ یہ انسان ہے خدا کے لیے جھوٹ بول سکنے کا یا نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلے تھے مسئلہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ خدا اپنے جیسا پیدا کر سکتا یا نہیں یہ مسئلہ ہے نہیں کر ستا تو قید مسلک نے جڑے ویلیاں خانے سامنے بیٹھے ہوئے یہ کردے کی ہیں نیشن بیٹھے ہوئے اسی میں یہ چیز آج خدار ڈار ای میں مرد افزو کریں وہ جانتا نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ مقام بندگی لے کر دے کر لوں سو کیا چاول اچانک ادالی ہاں مقامی بندگی دے کر نہ لوں چانک ادالی سمجھا یہ جوتی کھائی دئی ان پتا ہے وقت ہاں جی ان کے اینڈ ہو جاتی ہے تنا میں نہیں بدھزم جو ہے یا وہ جو چار تھے نا سکول جن کے اندر خدا نہیں مانا جاتا چار لوگ ان کے اندر تو مٹیریلس کی ہیں ان کے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں ہے بگ تو ختم ہو گیا کسا جو مانتے ہیں جون کے اندر آخر میں جا کے بدھ مت اور جین مت جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کمپلیٹ اشن جس کو نروہ کہہ دیتے ہیں اور ویدانت والے جو ان کے یہاں ہیں وہ یہ کہ روح خداوندی پھر روح انسانی جیو آتما پرم آتما کے اندر جا کے پھر جذب ہو جاتی ہے یہاں سے وہ چکر ختم ہوتا ہے کسی کو مکتی کہتے ہیں اس جیون چکر سے چھوٹ جانے کا نام ان کے یہاں مقت ہو جانا ہے مکتی ہو جانا ہے وہ چاروک مٹیریل اس کا وہ فنائی کر دیتا ہے بدھ مت جین مت والے نروا ہے جس کو کمپلیٹ اینہلیشن ہے یعنی شعور کا ختم ہو جانا اور ویدانت اس کو آتما کو پرماتما کے اندر جذب کر دینے کے نام سے یہ چکر جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے تناسب چکر ختم ہو ہے وقت اب آگا جی پھر ٹائم کے اوپر شیرینی بظہر آمیختہ اب یہ جلال و جمال خداوندی جو ہے ٹائم کے اندر ٹائم تو ان کے خدا سے الگ بات ہوتی نہیں ہے اب اس کے اندر شیرینی بھی ہے اور زہر ہے کسی کا وقت بڑا مساد ہوتا ہے کسی کے لیے یہ بڑا سخت ہوتا ہے کسی پر وقت جن وقت کہنے نے پنجابی وہ خیر نہ جاندہ ایک وقت ہندہ ایک وقت ہوں وقت پیا ہے ہم یہ جڑیا کہ بظہراہم بظہر مختہ رحمت عام بقرآمے اندر یہ دونوں ہی اس کی شیون ہے وقت کی کبھی وہ رحمت کے اندر ہوتا ہے تو وہ موج ہی ہوتی ہے کبھی وہ کہر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ جلال اس کا ہوتا ہے بظہرا معتہ خالی از کہ بینی شہر و دشت رحمت جی خالی جی جی جی از کہ بینی جی شہر و دشت یہ ہے یہ نہ ہوگا جی خالی از قرش نہ بینی شہر و دشت ہر جگہ تمہیں یہ نظر آئے گا نامساد چیزیں جو ہیں ایول جو ہے شر جو ہے یہ شہر کا مسئلہ یہ لے آیا ہے نا یہاں شاید ہر جگہ تمہیں نظر آئے گا آگے رحمت او ای کے گوئی اب بات آ گئی برگدش جب وہ چلا جاتا ہے گزر, گزر جاتا ہے جب پہر کا زمانہ تو اسے رحمت کہتے ہیں اب دیکھیے صاحب یعنی جو ایول ہے نا اس کو انہوں نے پوزیٹو ایگزٹینس دے دی اور ایبسنس آف ایول جو ہے اس کا نام گڈ کرا دیا حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے قرآن کی یہ وجوسوں کا ہے ایول کو ایک مستقل بزاد وجود دے دینا یہ وجود ہے اور ہندوؤں کے ہاں بھی یہی ہے ہندو شر کو ایک مستقل وجود دیتے ہیں عدم شرک کا نام ان کے ہاں رحمت ہے ہمارے ہاں شار ادم رحمت کا نام ہے شرک کو وجود نہیں قرآن کی روح سے وجود کا رحمت کا وجود ہے بیادل خیر اس کی ہاتھ میں تو خیر ہے وسیط رحمت ہی کلّ شائل. اس کی رحمت ہر شہر کے اوپر چھائی ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں جسے شار ہم کہتے ہیں وہ رحمت کے نہ ہونے کا نام ہے جیسے تاریخی روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے تاریخی کا وجود نہیں ہے وجود روشنی کا ہے اور تاریکی جو ہے وہ روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے ان کے ہاں مجوسی فلسفہ میں اور ہندی فلسفہ دونوں میں وجود تاریکی کا ہے تاریکی کے نہ ہونے کا نام روشنی ہے یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا تو زیادہ تک خیر ہے نا راما پہنا بھی اس کی چھائی ہوئی ہے ہم جب غلط استعمال کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا یا اسباب عالم کا تو اس وقت اس کی رحمت پیچھے ہٹ جاتی ہے اس کا نام شر ہوتا ہے اس کے مطابق جب ہم ان کو پھر استعمال کر دیتے ہیں تو وہ رحمت جو ہے وہ ہوتی شر کا وجود نہیں عدم رحمت ہے شر جسے ہم کہتے ہیں ان کے ہاں بالکل اس کے برق ہے عدم شر کا نام ان کے ہاں رحمت ہے یہ کائنات یہ مادہ یہ سارا جتنا ہے یہ ایون ہے یہ ہے مسل یہ الفاظ سارے ہیں کہر بھی ہے اس کے یہاں اریکی بھی ہے اس کے یہاں یہ تو ہماری زبان میں تو ان چیزوں کے نام ہیں نام ہم نے رکھے ہوئے اصل شاع کی ہے وہی جو آپ نے آگ پڑھی ہے اسی سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ باطل جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت حق کا نظام نہیں ہے حق کا نظام نہیں ہے اسے ہم نے باطل کہا ہوا ہے بادل اگر ایگزٹ کرتا تو وہ حق جب آتا تھا تو مجوسوں کے عقیدے کے مطابق یہ دو مستقل بزاد قوتیں جو تھیں یا تو دونوں موجود رہتی یا آپس میں اس طرح سے تکراتی وہ تو بادل کو یہ کہتے ہیں کہ موجود رہتا ہے ہر وقت یہاں یہ کہا گیا ہے کہ بعض حق تو باطل باطل کیوں ان باطلوں کا ہونا ظہور کا حق کے آنے سے تو باطل ہے ہی وہ کہ حق آ جائے تو وہ زہوکا ہوتا ہے اس میں بہت واضح کر دینا جی اگر وہ اپنا وجود بھی رکھتا تو وہ ظہوکا نہیں ہو سکتا کہ اس کے آنے سے وہ باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ ہے وہ چیز تاریخ کی موجود نہیں رکھتی سمجھیے نا جان نوروں مصاحبہ ظلمہ تو انل ظلم آنا زہاب یوں کہیں گے یعنی یہ جو ہے نا ان باطلا تنا جو ہنکا یہ بات اس نے بتا دی نا قرآن میں کہ باطل تو اس وقت تک تھا جب حق موجود نہیں تمہارے ہاں تھا جب حق آتا ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ باطل رہے وجود اس کا ہوتا تو دونوں کا دودھ رہتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ ان میں باطل کانا لو کا یہ ہے چیز تو عدم حق کا نام باطل ہے اور وہ چیز ہے جو میں بتایا کرتا ہوں قرآن نے جہاں شر کہا ہے نا جہاں اس کے بچنے کے لیے کہا ہے مین شرے ماں خلق ماں خلق جو ہے نا اب اس میں سے اس کے دونوں پہلو ہیں ماں خلق کی شار الگ نہیں ہے ماں خلق جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں سے اس کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ شر ہو جائے گا یہ ما خلق کا شار کا پہلو ہو گیا پانی زیادہ پی لیا جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی شمشیر کسی مظلوم کے سینے میں گھومتی جائے گی تو یہ شار ہوتا جائے گا نا یہ سات یہ ماں خلق کا شر کا پہلو ہوا ما خلق جو ہے وہ شر نہیں ہے مجوسی اور ہندی فنسلے کی روح سے ما خلق جو ہے وہ شر ہے جو کچھ ایگزٹ کرتا ہے پرما کے علاوہ وہ سارا شر ہے جی ان کے لوگ قرآن کی روح سے ماں خلف جو ہے وہ نہ بلا है خود خیر ہے نہ شر ہے اس کا استعمال اس کو شر بنا دیتا ہے اس کا استعمال اس کو خیر بناتا ہے اچھا تو کل خیر کے معنی ہوئے کہ اگر یہ خدا کے قوانین یا اس کی مصیحت کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ خیر ہوگا کیوں کہ خدا کے متعلق ہے تو یدیکل خیر اس کے مطابق نہ صرف کرنے کا نام چھڑ رہے ہو گیا ایسا مسئلہ یہ گوڈا نیول کا تھا جو نہیں کس قدر پیچیدگیوں میں اولجے ہوئے چلے آ رہے تھے وہ سفر سوکھی دیش سبانے سے آپ کا خدمان اس نے <تصفح> دو لفظوں میں بات صاف کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ دلدار وجود اس کا ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے یہ قائلات شر ہے مادہ شر ہے یہ تھا نا سارا کچھ اس نے دو لفظ کہیں ازا من شر ما خلق ما خلق کا ایک پہلو شر کا بھی ہوتا ہے اس سے وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو خود بالکل تو یہ چیز جو ہے نا اب یہ جو سارا مسئلہ حل کر دیا کہ یہ شر کوئی یہ اپنا وجود رکھ کے یہاں نہیں ہے نہ ہی یہ ہے کہ ما فلک جو ہے یہ تکنیکی تسوینی کائنات جو ہے یہ شر ہے ان کا جو مجوسوں کا ہندی فلسفہ کا اس کو بھی معطل قرار دے دیا بازاری نے بازگاری یہ تھی کہ ما فلک تو محافلت ہے اب ماں خلق کا جو شر کا پہلو ہے اس سے ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں جب اس سے محفوظ رہیں گے تو ماں خلق خیر ہو جائے گی اس لیے کہ جب اس کی مصیبت کے مطابق ہوگی تو یبے کل خیر ہے اس کا جو قوت ہے وہ جب تو مانے اس کے قوت ہے تو گرفت ہے قانون ہے نا وہ جو ہے وہ خیر ہے ورنہ یہ ہوتا کہ اس کے ایک ہاتھ میں شر ہے ایک ہاتھ میں خیر ہے اسی لیے انہوں نے جو اپنے دیوتا بنائے ہیں ان کی دو پہلو بنائی ہے نا ایک طرف نورانیت ہے ایک طرف ظلمت ہے وہ فرشتہ آیا تھا شروع میں اس میں تھا نا ایک طرف اس کے نور تھا ایک طرف ظلمت تھا وہ مستقل برضان دونوں چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہے نا وجوسی فلسفہ یہ ہے یہاں شرپ و مستقل